وأشهد أن عبده ورسوله أما بعد اشہداد کتاب اللہ محمد وسلم وکل بدع ضلالة ضلالة في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي منو سلوی وسلیمو تسلیم اللہ على محمد وعلى آل محمد کما سل ابروہی ملا آلی بروی محمود مجید على محمد وعلى آل محمد کما با را اب روی ملا اب روی ممید مجید اللہ آتی في الدنيا حسن و فی اللہ خیر حسن تم وقین آدا ربنا آتی نا ملدن کا رحم ون امرینا رشدا حسم الله ون عمل یا حی یا قیوم بر رحمتک استغیث ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم امین الحمدللہ آج 20 اگست 2023 کو سنڈے کے دن ہماری یہ قران کلاس نمبر 158 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے۔ اج انشاء اللہ تعالی ہم قران حکیم کی سب سے یونیک سب سے بہترین انٹرسٹنگ سورت کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اور وہ ہے سورہ یوسف علیہ نبی نا سلاۃ والسلام سورہ یوسف مکی سورت ہے اور بیک گراؤنڈ اس کا یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعوت آہستہ آہستہ مکہ کی سرزمین سے نکل کر دوسرے علاقوں میں پہنچی تو ظاہر ہے کہ جن لوگوں کی چودھراہٹ اسٹیک پہ لگ رہی تھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو ملائن کرنے کے لیے مختلف قسم کے طریقے اور حربے اختیار کیے ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ مشرقین عرب سے یہ بات کہلوائی گئی کہ اگر یہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی اللہ کے پیغمبر ہے تو ان سے پوچھو کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنی نسبت کو جوڑتے ہو ابراہیمی ہو نسلن بھی اور عقیدے کے اعتبار سے بھی تو ابراہیم علیہ السلام کا تو مسکن شام تھا یوروشلم بنی اسرائیل شام سے کس طریقے سے شفٹ ہو گئے مصر کے اندر مصر میں اور شام میں ایک مہینے سے زیادہ مسافت کا فرق ہے تو اس سوال کے جواب میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے ایجوکیٹ کرتے ہوئے سورہ یوسف نازل فرمائی اور اس چیز کا ذکر سورہ یوسف کے اسٹارٹ میں ہی آ جائے گا کہ اس قرآن کے نزول سے پہلے آپ بھی اور آپ کی قوم بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے سے بے خبر تھی اور سٹارٹ ہی میں اسے احسن القصص کہا گیا یعنی بہترین بیان یہ اس سے مراد قصہ نہیں ہے بیان جو ہم آپ سے بیان کرنے جا رہے ہیں یوسف علیہ السلام کی پوری بایوگرافی یعنی یوسف علیہ السلام جو کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے وہ کیسے مصر تک پہنچے ظاہر اس کے پیچھے پوری ایک ہسٹری تھی بڑی انٹرسٹنگ اور یہ وہ ہسٹری ہے جو تورات کے اندر بھی موجود ہے کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا زمانہ حضرت موسی علیہ السلام سے بھی آلموسٹ چودہ سو سال پہلے کا ہے اور موسی علیہ السلام کا زمانہ حضرت عیسی علیہ السلام سے چودہ سو سال پہلے کا ہے یعنی آج سے آلموسٹ آپ سمجھ لیں یہ پانچ ہزار سال پہلے کی بات ہے اور نبی السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے ایک ایک تفصیل بتائی اور پھر جس انداز میں بیان کی وہ واقعی اس صورت کا اعجاز ہے ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحی اللہ نے خود بیان القرآن کی ریکارڈنگ کے دوران یہ بات ریویل کی وہ کہتے ہیں میرا قرآن کے ساتھ جو ایکسٹرڈنری ایک رشتہ ہے وہ سورہ یوسف کی وہ تفسیر پڑھ کر ہوا جو ان کے استاد مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالی نے تفہیم القرآن میں اس کی تفسیر لکھی ہے تفہیم القرآن سٹارٹ میں جو پرنٹ ہونا شروع ہوا وہ پیچیز کے اندر تھا کمپلیٹ تو بہت بعد میں ہوا اور میجورٹی کام تو پھر وہ قید کے دوران انہوں نے مکمل کیا جب سزائے موت ہو چکی تھی مودودی صاحب کو قادیانی والے ایشو کے اندر کیونکہ انہوں نے قادیانیوں کے خلاف ایک علمی جد و جہد کا آغاز کیا تھا بہرحال شروع میں جب پاکستان بن رہا تھا 1947 میں تو ڈاکٹر سار صاحب نے بتایا کہ 1947 میں انڈین پنجاب کا ایک علاقہ تھا میسور اس سے یہ ہجرت کر کے پاکستان آئے یہ انہوں نے باقاعدہ اپنی جو ریکارڈنگ ہے نا بیا نائن کی 1998 میں جو قرآن اکیڈمی کراچی میں ریکارڈ ہوئے تھے آلموسٹ ون زیرو میں پورے قرآن کی تفسیر روزانہ چار گھنٹے رمضان مبارک کے اندر اس میں انہوں نے یہ بتایا سورہ یوسف کے تعارف میں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم محصور کے اندر محصور ہو گئے ہم نے مورچے کھودے ہوئے تھے چونکہ پارٹیشن تھی دوسرے طرف یہاں پہ آنا تھا تو خطرہ رہتا تھا کہ ہندوؤں کی طرف سے یا سکھوں کی طرف سے حملے نہ ہوں تو مورچوں میں پورا دن فارغ ہوتے تھے تو ان دنوں مولانا مودودی کی وہ تفسیر ان کے میگزین میں چھپ رہی تھی ترجمان القرآن کے نام سے وہ میگزین چھپتا تھا آج مودودی صاحب کا جو ترجمہ ہے قرآن کا اس کا نام جو ہے وہ تفہیم القرآن تو تفسیر کا نام ہے نا ترجمان القرآن ان کا وہ ترجمہ ہے تو شروع میں یہ ایک رسالہ نکلتا تھا جس میں ان کی تفسیر ساتھ ساتھ وہ لکھتے تھے وہ پرنٹ ہوتی تھی پھر وہ کتابی شکل میں آئی اور اللہ تعالیٰ نے اسے وہ مقبولیت دی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اسلامک ہسٹری میں کسی تفسیر کو اتنی مقبولیت نہیں ملی تو کہتے ہیں کہ وہ سورہ یوسف کی جب میں تفسیر پڑھ رہا تھا تو اس سے اٹریکشن ہوئی اور میں قرآن کی طرف آیا پھر مودودی صاحب کا یہ کمال ہے انہوں نے سورہ یوسف کی تفسیر میں جو واقعہ تورات کے اندر بیان ہوا ہے جہاں پر قرآن اور تورات بالکل ایک جیسے ورژن رکھتے ہیں اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن جہاں پر فرق آتا ہے تو مودودی صاحب نے لوجیکلی یہ ثابت کیا کہ قرآن کا ورژن درست ہے اور تورات ٹیمپر ہو چکی ہے یہ لوجیکلی یہ بات درست نہیں ہے تو وہ کمپیریزن کرواتے ہیں یہ وہ کام ہے جو اسلامک ہسٹری میں کسی پرانے مفسر نے بھی نہیں کیا نہ ابن کثیر نے نہ ابن جریر تبری نے کہ انہوں نے محنت کر کے تورات اور انجیل پڑھ کر قرآن حکیم جن چیزوں کی طرف اشارہ کرتا ہے اس کا کمپیرزن کروائیں اور پھر وہ آیات بھی تلاش کی جائیں جن کی طرف قرآن ریفر کرتا ہے یہ اتنی بڑی ویلیو ایڈیشن ہے کہ جو آلموسٹ تیرہ سو سال کے بعد ایک بندے نے محنت کر کے کی جو پرانے بزرگوں نے نہیں کی تھی یہ چیز مودودی صاحب کو ممتاز کر دیتی ہے باقی مفسرین کے ساتھ اگر آپ کمپیر کریں اسی میں سورہ یوسف کا بیان بھی ہے تو بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے اس کو ایکسپلین کیا کمپیریزن کروایا تو ڈاکٹر سرار صاحب جو آج کی اس ماڈرن دنیا میں قرآن کی آواز کے آپ سمجھ لیں ایک امام کے طور پر جانے جاتے ہیں ویڈیوز کی شکل میں ان کی قرآن کے طرف آنے کی جو وجہ ہے وہ مولانا مدودی کی تفسیر سورہ یوسف کی جو انہوں نے پڑھی تھی واقعی سورہ یوسف جیسی کوئی اور صورت نہیں اور یہ ایک ایسی حیران کن صورت ہے کہ اس کا جوڑا بھی قرآن میں کوئی نہیں باقی سورتوں کے آپ کو جوڑے کسی نہ کسی فارم میں مل جاتے ہیں سورت البقرہ کا جوڑا عمران ہے سوریہ نسا کا جوڑا سورت ہے قرآن جوڑوں کی شکل میں نازل ہوا ہے سورتوں کے یہ میں نے قرآن کے تعارف میں بھی بتایا تھا سوریہ یوسف کا کوئی جوڑا نہیں ہے یہ اپنی نوعیت کی ایک یونیک سورت ہے کہ ایک پیغمبر کے حالات زندگی پہ اس کی پوری بایوگرافی کے اوپر یہ صورت ہے قرآن کا اسلوب ہی یہ نہیں ہے قرآن تو آپ کو پتا ہے کسی پیغمبر کے بارے میں بات کرتا ہے تو پھر بیچ میں کوئی اور مثالیں اور پھر نبی الاسلام کے ساتھ مخاطب پھر مشرقین عرب سے مخاطب پھر کسی اور پیغمبر کا ذکر یوں ہر سورت آپ کو اسکیٹرڈ فارم میں چھوٹے چھوٹے مضامین میں بٹی ہوئی نظر آتی ہے لیکن سورہ یوسف ایک ایسی سورت ہے جو کمپلیٹ ایک ہی پیغمبر کے حالات و واقعات کے اوپر ہے یعنی جس طرح ایک بایوگرافی لکھی جاتی ہے نا اس فارم میں اس کے قریب قریب اگر کوئی اور صورت ہے تو وہ سورت القصص ہے موسا علیہ السلام سے متعلق لیکن وہ بھی اتنی پرفیکشن کے ساتھ پوری تفصیل جس طرح ایک سورت میں آئی ہے نا وہ یہ سورت ہے اس کا کمال ہے اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صورت یوسف کے اسٹارٹ ہی میں اسے کہا ہے یہ احسن القص ہے بہترین بیان ہے جو ہم تم سے کرنے جا رہے ہیں سیدنا یوسف علی نبینا علیہ سلاۃ وسلام کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی علیہ السلام جب ان کا ذکر کرتے تو کہتے کریم ابن, کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم یعنی کتنا زبردست شجرا ہے باپ بھی پیغمبر کمال کا پیغمبر اسرائیل ان کا لقب ہے یقوب علیہ السلام کا پوری بنی اسرائیل اور ان کے والد اسحاق اور ان کے والد ابراہیم علیہ السلام اجمعین میں تو جب بھی سورہ یوسف پڑھتا ہوں نا جی تو دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے رکت تاریخ ہو جاتی ہے یہ ایک ایسی صورت ہے جتنی بار آپ اسے سنیں تو آپ ایک وکرے جہاں میں داخل ہو جاتے ہیں کیا سوز و گداز ہے ایک شخص جو اللہ کا پیغمبر ہے اسے اپنے بھائیوں سے تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے جو کہ خود ایک پیغمبر کی اولاد ہے کافر بھی نہیں ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کہاں سے اٹھا کر اس وقت کی جو سب سے بڑی آپ سمجھ لیں امپائر تھی اس کی سب سے کریٹیکل پوسٹ کے اوپر پہنچا دیتے ہیں اور بیسیکلی اس میں نبی الاسلام کو بھی تسلی تھی کہ آج تو آپ کو مشرقین عرب کی تکلیفیں اٹھا کر مکے سے مدینے ہجرت کرنی پڑ رہی ہے لیکن ایک دن آئے گا کہ آپ فاتح کی حیثیت سے مکے میں واپس آئیں گے جس طرح آپ کے قبیلے کے لوگوں نے قریش نے جو اعلان نبوت سے پہلے آپ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ آپ کو صادق و امین کہتے تھے اس لیول پہ آپ سے دشمنی نبھائی کہ آپ کو اپنا علاقہ چھوڑنا پڑ گیا ایک دن آئے گا انہیں لوگوں میں آپ فاتح بند کر آئیں گے اور اس وقت آپ بادشاہ ہوں گے اللہ کے خلیفہ ہوں گے اختیار آپ کے پاس ہوگا جس طرح کہ یوس الاسلام کو ان کے بھائیوں سے تکلیف پہنچی اور انہوں نے ان کو بیچ دیا وہ غلامی کی زندگی انہیں گزارنی پڑی اس کے بعد جیل کی زندگی اور الٹیمیٹلی اللہ تعالی نے انہیں مصر میں آپ سمجھ لیں بے تاج بادشاہ ہی بنا دیا لیکن وہاں پہ بھی اینڈ ریزلٹ کیا نکلا لا تصریب علیکم اليوم آج کے دن میں تم پہ کوئی گرفت نہیں کروں گا اور یہاں پر بھی نبی اسلام بھی جب آپ کو پتا ہے مکے میں داخل ہوئے تو آپ نے وہی الفاظ دہرائے جو یوسف اسلام نے دہرائے تھے لا تصریب علیکم اليوم آج میں تم پہ کوئی گرفت نہیں کروں گا یار یہ اخلاقیات پیغمبروں کے ہی ہوتے ہیں یہ حوصلہ پیغمبروں کے اندر ہی ہوتا ہے اللہ تعالی ایک خاص انہیں یہ ملکہ دے دیتا ہے وہ اپنے نفس پر اتنا قابو پا لیتے ہیں کہ اپنے دشمنوں کے لیے اتنا نرمی کا رویہ تمام اختیار کے باوجود یہ نبیوں کا ہی خاص ہے اللہ تعالی ہمیں بھی اس طرح کے اخلاق میں سے حصہ عطا فرمائے آمین اچھا ایران والوں نے یوسف علیہ السلام کی پوری یہ جو بایوگرافی سوریہ یوسف میں آئی ہے اس کے اوپر ایک تفصیلی فلم فورٹی فائیو ایک ساتھ کے اوپر بنائی ہے فارسی زبان کے اندر اور کئی زبانوں میں اس کی ڈبنگ ہو چکی ہے عربی کے اندر ہو چکی ہے ڈبنگ اردو زبان کے اندر پیغام والے جو ہیں کراچی کے پروفیشنل ڈبنگ انہوں نے کی ہے آپ کو لگتا ہی نہیں ہے اردو میں فلم بنی ہے یا فارسی میں اتنی پروفیشنل اس کی ڈبنگ ہے اس میں انہوں نے وہ پورے حالات واقعات فلمائے ہیں اور آپ کو اس زمانے میں پہنچا دیا آپ یوس علیہ اسلام کے جو قید کے سال ہیں نا وہ آپ کو بس وہ اس فلم کو دیکھ کے اندازہ ہوگا کہ یہ کیا تکلیف ہے جو انہوں نے کاٹی ہے اور ایک چھوٹے سے بچے نے جو تکلیفیں اپنے بھائیوں سے کاٹی ایسا بچہ کے جس کی ماں بھی فوت ہو چکی ہے میں کہتا ہوں نہیں وہ فلم تو آپ جتنی بار دیکھیں وہ ڈراما سیریل انسان کے آنسو نہیں رکتے جس پرفیکشن کے ساتھ انہوں نے اسے فلمایا اور ریالٹی تو اس سے بھی زیادہ دردناک ہوگی تو ظاہر اب یہ ایک فلم بن چکی ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ مسلمان جو روزانہ ہالی ووڈ یا بالی ووڈ کی فلمیں دیکھ کر سوتے ہیں ان سے یہ ڈراما سیریل مس ہو جائے انہیں ضرور دیکھنی چاہیے اور توحید جس طریقے سے انہوں نے اس میں بیان کی ہے کمال کی توحید بیان کی ہے چند ایک جگہوں پہ آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اوور آل جس طریقے سے انہوں نے اسے فلمایا ایک صحیح ایمان جو ایک مسلمان کے دل میں جاگوزی ہونا چاہیے وہ انہوں نے واقعی اس کے اندر فلما دیا میں شروع میں ایک بلو پرنٹ کے طور پر سورہ یوسف میں جو یوسف الاسلام کی بایوگرافی آئی ہے وہ بیان کر دیتا ہوں مختصر سی تفصیلی میں نہیں کروں گا تاکہ آپ کا ٹیسٹ خراب نہ ہو پھر آپ جب ان آیات سے گزریں گے تو آپ اس ٹیسٹ کو فیل کریں گے یوسف السلام چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے اور ظاہر ہے کہ ان کی لیگیسی کو آگے کسی نے تو لے کے چلنا تھا یوسف علیہ السلام کے گیارہ بھائی تھے ان میں سے ایک بنیا مین تھے جو ایسے بھائی تھے کہ ماں اور باپ دونوں کام مند تھے اور باقی جو دس بھائی تھے وہ دوسری والدہ سے تھے ان کے وہ خالہ بھی لگتی تھی ان کی یوسف الاسلام کی اور ظاہر ہے کہ ماں بھی تھی کیونکہ ان کے والد نے ان سے نکاح کیا ہوا تھا دس بیٹے اس ماں سے تھے دو یہ تھے اور اس میں ان کا ایک حسد والا معاملہ ہو گیا شیطان کی وجہ سے ظاہر ہے اب باپ کی لیگیسی کو کس نے آگے لے کے چلنا ہے ظاہر ہے وہ تو باپ نے تو ڈسائڈ ہی نہیں کرنا وہ تو اللہ نے ڈسائڈ کرنا ہے اب یوسف علیہ اسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک خواب دکھایا اور خواب انبیاء کے حق میں وہی اللہ ہوتا ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ خواب نبوت کا چھیالیسواں حصہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی خواب میں ہی دکھایا گیا تھا سورفات میں آتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کی قربانی کر رہا ہوں اسی لیے انہوں نے ایگزیکٹ کرنے کی کوشش کی اور اللہ تعالیٰ نے فدیہ بھیج دیا لیکن ایگزیکیوٹ اتنی بڑی ایکٹیویٹی کو کرنا کہ بیٹا قربان کرنا اسی لیے تھا کہ وہ وحی الہی تھا یوسف الاسلام کو اللہ تعالی نے چھوٹی عمر کے اندر ہی دس بارہ سال کی عمر میں ہی یہ خواب دکھایا کہ گیارہ ستارے اور سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں اس خواب کا ذکر انہوں نے اپنے والد سے کیا ظاہر ہے اس زمانے میں تو والد ہی ڈائریکٹ ٹریننگ کیا کرتے تھے اپنی اولاد کی اور ایک بڑی فرینکنس ہوتی تھی اور پھر نبی کی اولاد حضرت یقوب علیہ السلام کو پتا چل گیا کہ میری اس نبوت کا وارث اب یہ ہونے والا ہے یعنی بارہ بچوں میں سے اس کے سر کے اوپر یہ تاج نبوت سجنا ہے تو ظاہر باقیوں نے تو حسد کرنا ہے حسد تو آ ہی جاتا ہے آدم السلام کے بیٹوں میں آیا تھا تو یہ اولاد آدم والا برل وہ حسد آیا حضرت یعقوب السلام نے یوسف السلام سے کہا تھا کہ اس خواب کا ذکر تم نے اپنے بھائیوں سے نہیں کرنا ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی نہ کوئی چال چلیں گے لیکن برل یہ خواب والی بات کسی طریقے سے لیک ہو گئی یوسف السلام نے تو نہیں کی لیکن شاید آپ کی بیوی نے سنی اور انہوں نے باقی بیٹوں تک بات پہنچا دی بل کچھ ہوا ایسا معاملہ اور ان کو اس اعتبار سے بھی اشارے مل گئے کہ یوسف اسلام کے ساتھ زیادہ برتاؤ ایکسٹرڈنری کرتے تھے یعقوب علیہ اسلام کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہے اور انہوں نے اس توحید کی دعوت کو میرے بعد آگے لے کر چلنے حضرت یاقوب علیہ السلام کے جو باقی بیٹے تھے دس گیارہواں تو خیر وہ چھوٹا تھا وہ ان کا چھوٹا بھائی تھا اس کے ساتھ تو مسئلہ کوئی نہیں تھا وہ دس بیٹوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے پوزیسیو ہیں یوسف کے معاملے میں اسے آپ ہمارے ساتھ بھیجیں یہ بھی ہمارے ساتھ کھیلا کودا کریں جب ہم اپنے جانوروں کو چرانے کے لیے لے جاتے ہیں تو اس کو بھی ساتھ لے جائیں گے تھوڑی اس کی بھی آؤٹنگ ہو جائے گی تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ بات کلک کر گئی کہ یہ کچھ کرنا چاہتے ہیں ان کو تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اتنی بڑی آزمائش ان کا انتظار کر رہی ہے یار چالیس سال کی جدائی آپ امیجن کریں اور قرآن میں آیا کہ وہ نبینا ہو گئے تھے رو رو کے اس تکلیف سے وہ گزرے تو انہوں نے کہا کہ مجھے خطر ہے کہ تم یوسف کو صحیح طریقے سے دیکھ بھال اس کی نہیں کرو گے کیئر لیس ہو جاؤ گے چھوٹا بچہ ہے کوئی بھیڑیا اس میں ہم لاور نہ ہو جائے انہوں نے کہا ہمارے ہوتے ہوئے دس بھائی جس کے ہوں تو پھر تو ہم پھر نام کے ہی جوان ہوئے بادل وہ تقدیر میں لکھا تھا ایسا تو ہونا تھا یوسف علیہ نے وہاں پہنچنا ہی تھا جہاں اللہ تعالی نے انہیں اتنا بڑا منصب ادا کرنا تھا وہی وہ ہوا تنگ آ کے علیہ السلام نے اجازت دے دی وہ لے گئے یوسف علیہ السلام کو اور پلان یہ بنایا کہ اسے قتل کریں گے لیکن ایک بھائی تھا جو آڑے آ اس نے کہا قتل نہ کرو ہے تو ہمارا بھائی ہم اسے کسی کنویں میں ڈال دیتے ہیں اور ان زمانوں میں جو قافلے گزرا کرتے تھے وہ کنویں پہ پانی کے لیے رکتے تھے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی نکالے تو یہ اس کے ساتھ ہی چلا جائے جان چھوٹ جائے قتل نہ کرو اور اس میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تو یہ ایکٹیویٹی کرتے ہیں پھر بعد میں اللہ سے توبہ مانگ لیں گے اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے یہ بھی قرآن میں نقل ہوا ہے وہی سیم مینٹلٹی آگے چل رہی ہے بعد میں نہیں بن جائیں گے اور انہوں نے ڈرامہ بازی یہ کی کہ یوسف علیہ السلام کے کرتے کے اوپر کسی بھیڑیے کا خون مال لیا اور کہا کہ ہم تو اسے سامان کے پاس چھوڑ کے گئے تھے پیچھے سے بھیڑ آیا اور یوسف کو کھا گیا اور یہ اس کی کمیز ہے عشاء کے وقت روتے ہوئے آئے رات کے وقت قرآن کے الفاظ ہیں حضرت یعقوب السلام کو سمجھ آ گئی کہ तो یہ तो میری آزمائش شروع ہو گئی ہے کیونکہ توحید ایک ننگی تلوار ہے انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ میں نے اپنے بیٹے سے جو اتنی شدید محبت رکھی ہے نا اللہ تعالی مخلوق کی محبت کو برداشت نہیں کرتا ہے اٹلیسٹ ایک پیغمبر کے دل میں اس ایکسٹریم لیول کے اوپر جا کر تو میری ازمائش شروع ہو گئی اب تو انہوں نے کوئی بحث نہیں کی انہوں نے کہا میں صبر کروں گا جو کچھ ہوا ان کو پتہ تھا کہ یہ اب اللہ کا فیصلہ ہے کرنے سے کچھ نہیں ہونا جو کوئی تھوڑی بہت کوشش کی وہ کی انہیں اینڈ پہ ان کا میں اب صبر ہی کروں گا جو اللہ اس کے لیے فیصلہ کرے وہی ہوا ایک کافلا وہاں سے گزر رہا تھا انہوں نے پانی کے لیے ڈول ڈالا اور یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیا کہ یوسف کو ہم نے تسلی دی کہ ایک دن آئے گا کہ تم اپنے بھائیوں کو بتا دو گے جو انہوں نے یہ غلطی کی تھی ہم تمہیں سرخرو کریں گے بہر ابھی تو تمہارے لیے یہ طے ہو گیا اور زہر علیہ اسلام آنا شروع ہو گئے چھوٹی عمر میں ان کے پاس ان کی تسلی کے لیے اسی لیے ڈھارس بندی انہوں نے پانی کے لیے ڈول ڈالا یوسف علیہ السلام نے وہ پکڑا اور باہر نکل اور بھائی جو ہے چھپ کے یہ منظر دیکھ رہے تھے انہوں نے کہا یہ نہ ہو یہ پھر واپس آ جائے انہوں نے چند ٹکوں کے عوض چند دراہم کے عوض بیچ دیا کہ یہ ہمارا غلام تھا تو بھاگ کے آئے یہ ہمارا غلام ہے اور جان چھڑائی اس طریقے سے یوسف اسلام بھی چپ کر کے چلے گئے انہیں پتا تھا کہ میرے لیے فیصلہ ہو چکے اور کس تکلیف سے وہ مصر تک پہنچے اور وہاں پہ غلاموں کا بازار لگتا تھا وہاں بیچنے کے لیے عبرانی غلام اور پڑھنا لکھنا بھی جانتے تھے ذہین بہت تھے تو عزیز مصر وہاں سے گزر رہا تھا یعنی آپ سمجھ لیں بادشاہ کے بعد جو سیکنڈ پوسٹ ہوتی ہے اس نے دیکھا کہ یہ تو شکلی غلاموں والی نہیں ہے یہ کوئی ایکسٹرا آن نہیں بند ہے اس نے خرید لیا اور لا کے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ میں خرید کے لایا ہوں اولاد تو ہماری کوئی نہیں ہو سکتا ہم اسے ہی اپنا بچہ بنا لیں اور یوں یوسف اسلام کہاں دور دراز کے شام کے علاقے جو سولہ بھی نہیں تھا بھیڑ بکرییں چرانے والے بدو لوگوں میں سے اٹھ کے اس وقت کی سب سے سولاڈ حکومت مصر کی فرونوں کی حکومت آج تک آپ یہ احرام مصر گیزا کے جو ہے پیرامڈس یہ دیکھ رہے ہیں یہ ان لوگوں نے تعمیر کیے میں وہاں پہنچ گئے اور قرآن کے الفاظ ہیں کہ ہم نے یوں اس کے لیے معاملہ آسان کر دیا کہ وہ عزیز مصر کی تربیت میں رہے اور علم حاصل کرے ظاہر ہے کہ وہ کتنی بڑی بڑی میٹنگز ہوتی ہوں گی جس میں میٹنگ کا ارینجمنٹ کرنا کھانے پینے کا ارینجمنٹ کرنا اور ایک خادم کی حیثیت سے باتیں بھی سنتے ہوں گے یوں اللہ تعالیٰ نے ان کی لرننگ کروائی اور یوں وہ جوانی کی عمر کو پہنچ گئے اب عزیز مصر کی جو بیوی تھی ظاہر ہے کہ وہ ادھر کا جو ماحول تھا ایک بے حیائی کا اس کا وہ شکار تھی وہ صرف وہ نہیں تھی باقی عورتیں بھی تھیں اس کی قسمت مری ہوئی تھی اس اعتبار سے کہ آزمائش سب سے پہلے اس پہ پڑی یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حسن دیا ہوا تھا تو وہ ان پہ فریفتہ ہو گئی اور اس نے کوشش کی کہ انہیں برائی پر امادہ کرے دروازے بند کر دیے قرآن کے الفاظ ہیں برائی کی طرف بلایا پہلے بلایا تو کسی اور کام سے تھا اور اللہ تعالی نے قرآن میں کہا کہ اس عورت نے یوسف کا قصد کیا یوسف بھی قصد کر لیتا اگر اپنے رب کی نشانی نہ دیکھ لیتا برہان اور وہ نشانی قرآن میں نقل نہیں ہوئی اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے کہ ان کو ان کے والد یقوب علیہ السلام کی شبی دکھائی گئی جو کہ یوں انگلی سے اشارہ کر رہے تھے کہ بیٹا یہ کام نہیں کرنا اس طرف نہیں آنا تو وہ بچ کے ظاہر ہے اللہ نے فرمایا کہ یہ مور ہمارے مخلص بندے تھے یعنی مخلص چنے ہوئے ایک لفظ ہے مخلص جو اخلاص شو کرتا ہے ہم مخلص ہونے کی کوشش کرتے ہیں لیکن مخلص پیغمبر ہوتے ہیں جنہیں اللہ اپنے لیے خالص کر لیتا ہے اللہ نے کہا ہم نے بچایا یعنی انبیاء بھی جو بچتے ہیں نا برائیوں سے وہ اللہ کی مدد کی وجہ سے بارل اس تکلیف سے وہ گزرے خبر لیک ہو گئی کیونکہ جب اس نے قصد کیا تو یوسف الاسلام بھاگے اللہ تعالیٰ نے مرزانہ طور پر وہ دروازے کھول دیے اور یہ سین جس طریقے سے انہوں نے فلم آیا ہے پہنچا دیا جی انہوں نے اس جگہ پہ اس فلم کے اندر ایران والوں نے برل قرآن کے الفاظ ہیں جب وہ دروازے کے اوپر پہنچے تو وہاں سے عزیز مصر آ گیا اور پیچھے عورت بھی ہے تو اسے بھی شک پڑ گیا وہاں پہ کوئی سیاح بندہ تھا جس نے کہا کہ یہ دیکھو کہ اگر یوسف کی کمیز آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو یوسف جو ہے وہ مجرم ہے اور اگر یہ پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر وہ عورت مجرم ہے کیونکہ یوسف السلام بھاگے تھے اس نے پیچھے دوڑ لگائی ان کو پکڑنے کے لیے تو پیچھے سے کمیز پھٹی ہوئی تھی اور وہ پیچھے سے پھٹی نکلی ایران والوں نے فلم میں یہ فلمایا کہ وہ ایک شیرخوار بچہ بول اٹھا لیکن یہ دور کی بات ہے اگر یہ واقعہ ہوا ہوتا تو سارے کے سارے یوز الاسلام کو ازی وقت نہ مان لیتے کہ یہ تو کوئی عام انسان نہیں ہے مجھے لگتا ہے کوئی سمجھدار آدمی تھا جس نے مشورہ دیا اور یہ لوجیکل بھی تھا تو عزیز مصر کو پتہ چل گیا کہ اس عورت کی چال ہے پھر بھی وہ باز نہیں آئی جب اس کی خبر لیک ہوئی تو اس نے کہا میری تو دم کٹ گئی ہے میں اب ساری عورتوں کی دم گی اس نے وہ جتنی بڑے اشرافیہ وہاں مصر کا تھا ان ساری عورتوں کو دعوت میں بلایا اور سب کے ہاتھ میں ایک ایک چھری دے دی قرآن کے الفاظ ہیں اور ایک ایک سیب دیا اور یوس الاسلام کو کہا کہ ان عورتوں کے سامنے آؤ تو قرآن کے الفاظ ہیں کہ جب یوس الاسلام ان کے سامنے آئے تو عورتوں نے بے خیالی میں وہ کاٹتے ہوئے سیب کو اپنی انگلیاں بھی کاٹ لی کاٹنے امراد یہ نہیں کہ وہ کٹ کے علادہ ہوگی امراد یہ کہ اس پہ تھوڑا بہت زخم آیا یہ اتنا نہیں ہے کہ وہ انگلیاں ٹوٹ ٹوٹ کے کوئی الادا ہوگی تھیں یا کوئی ساری عورتوں نے یہ سب کچھ کر لیا ڈاکٹر سار صاحب نے اس کی اچھی توجہ جی بیان کی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی عورت کی انگلی زخمی اور علیہ السلام جو کہ غلام تھے وہ اس کی طرف متوجہ ہوں کہ میں اس کو پٹی کر دوں یا اس کے لیے کچھ ارینجمنٹ کروں تو باقی عورتوں نے علیہ اسلام کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے جان کے خود ہی اپنی انگلی کاٹی ہو کے تاکہ وہ متوجہ ہوں کوئی بر الاسلام کا سلسلہ ہوا ایک ایک ایکسٹرا آرڈنری اور جب یہ حالت ہوئی تو اس نے پھر کہا کہ ہاں یہ تھا جس کے لیے تم مجھے بات کر رہی تھی تم لوگ بھی تو اس میں گرفتار ہو گئے اور پھر اس کی ڈٹائی ہے اس نے کہا کہ میں اسے برائی کی طرح بلانی ہوں اگر اس نے یہ میری بات نہ مانی تو میں اسے جیل میں ڈلوا دوں گی تو یوس الاسلام نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے جیل قبول ہے اس برائی کے بس کہ میں تیرا مجرم بنوں دیکھیں کوئی گناہ بھی نہیں کیا برائی سے بچے ہیں ہم ہوں تو ہم کے ہمیں انعام ملے وہ کہہ رہے مجھے انعام میں جیل مل جائے کہ میں ان کے شر سے بچے جاؤں پھر وہ بہانہ کر کے ان عورتوں نے جھوٹے زمال لگا کے یوس الاسلام کو جیل میں ڈلوا دیا یوس الاسلام بھی راضی تھے ٹھیک ہے چلے گئے آلموسٹ نو سے دس سال تک وہ جیل میں رہے اور وہ جیل کا جو انہوں نے سین فلمایا وہ بندہ دیکھ نہیں سکتا جو وہاں پہ کسپرسی کی حالت تھی بال انہوں نے گزاری لیکن آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کے دعوت توحید بھی وہاں پہ, پہ پہنچی اور اسی دوران دو ایسے قیدی تھے کہ ان دونوں نے الگ الگ خواب دیکھے اور انہوں نے یوسف الاسلام سے کہا کہ آپ اچھے بھلے معلوم ہوتے ہیں اگر آپ تعبیر بتا سکتے ہیں ان کا میں اس کی تعبیر جو بتاؤں گا وہ تعویل ہوگی پھر وہ مقدر ہو جائے گی اور وہ خواب انہوں نے اپنا بیان کیا ایک نے خواب یہ بیان کیا کہ میں نے یہ دیکھا کہ میں اپنے رب یعنی اپنے اس بادشاہ کو شراب نچوڑ کے دے رہا ہوں دونوں کے قتل کے فتوے جاری ہو چکے ہوئے تھے تو یوس السلام نے اسے کہا کہ تم انقریب چھوڑ جاؤ گے دوسرے نے دیکھا کہ میرے سر کے اوپر روٹیوں کا ایک ٹوکرا ہے اور اس سے جانور پرندے کھا رہے ہیں تو ان کا تم سولی دیے جاؤ گے اور تمہاری لاش سے جانور کھائیں گے اور وہی ہوا اور قرآن کے الفاظ ہیں کہ جسے نجات ملنے والی تھی اسے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جب تم چھوڑ جاؤ تو اپنے بادشاہ سے میرا ذکر کرنا کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے لیکن قرآن کے الفاظ ہیں کہ شیطان نے وہ ذکر بھلا دیا ظاہر اللہ نے تو کوئی اور ہی فیصلہ کیا ہوا تھا اور یوں آلموسٹ نو سے دس سال ان کے جیل میں کٹ گئے یہاں تک کہ اس بادشاہ کا جو بیٹا ہے وہ تخت نشین ہوا اور اس نے خواب دیکھا ظاہر بادشاہ کو اللہ تعالیٰ اس طرح کے خواب دکھایا کرتا تھا مخلوقات کو دیکھنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے بادشاہوں کے اوپر ہی رکھی ہوئی ہے جو ان کے انڈر رہا ہے کہ سات دبلی پتلی گائے جو ہے وہ نیل سے نکل کے سات موٹی گاؤں کو کھا رہی ہیں اور سات خشک بالیاں ہیں اور سات جو ہے وہ ہری بالیاں ہیں اب یہ بڑا ایک اکسٹرانمی خواب تھا اس نے اپنے وہ سارے تعبیر بتانے والے بلائے سب کے سب آجز آگے تو وہ جو چھوٹ چکا تھا ایک قیدی وہ بادشاہ کا بڑا قریبی تھا جو اسے شراب بنا کے دیتا تھا اسے یاد آیا کہ ہاں ایک شخص قید میں ہے اور یاد کب آیا دیکھیں نو دس سال کے بعد اس نے کہا میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں کہ جو آپ کو اس کی تعبیر بتائے گا تو وہ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے اسے لے آؤ یہاں پہ یوسف الاسلام نے تعویر بتا دی جو باقی معبر نہیں بتا سکے بادشاہ کو بھی لگا یہ تعویر اسی طریقے سے کہ سات خوشحالی کے سال آئیں گے اور اس کے بعد سات سال آئیں گے سیون ایئرز کی سالی کے جس میں آپ یہ والا غلہ جو سٹور کیا ہوگا وہ استعمال کریں گے اور پھر اس کے بعد بارش ہوگی سات سال تک بارش نہیں ہوگی اور ان سات سالوں کے لیے آپ نے اپنی وہ والی گندم سنبھال کے رکھنی ہے جو ان خوشحالی کے سات سالوں میں خوب پیداوار ہوگی تو بادشاہ نے کہا انہیں بلا کے لاؤ انہوں نے کہا نہیں پہلے میرا وہ مسئلہ حل کریں جو میرے اوپر الزامات لگا کے ان عورتوں نے اندر کیا پھر بہر وہ معاملہ بھی سیٹل ہوا عورتوں نے مان لیا کہ یوسف الاسلام کی کوئی غلطی نہیں تھی پھر یوس علیہ اسلام عزت کے ساتھ لائے گئے بادشاہ کے پاس اور انہوں نے خود کہا کہ مجھے وزیر خوراک بنا دیں میں امین بھی ہوں اور ان معاملات کو ہینڈل بھی کر سکتا ہوں پھر انہوں نے جس طریقے سے ان معاملات کو ہینڈل کیا اور کہا کہ آپ نے گندم کے دانوں کو بالیوں سے باہر نہیں نکالنا یہ اسٹوریج کا طریقہ بھی یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالی نے سکھایا یوں گندم خراب نہیں ہوتی سال سال آپ استعمال کر سکتے ہیں آج بھی گندم اسی طریقے سے اسٹور ہوتی ہے اب وہ سالی صرف مصر تک نہیں تھی شام تک بھی پھیل چکی تھی اور وہی بھائی بالآخر گندم کی تلاش میں مصر آئے انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کا بھائی یہاں کا بے تاج بادشاہ بن چکا ہے یوسف السلام نے انہیں پہچان لیا ان تو سوچے نہیں تھا کہ یہ سب کچھ ہوا کوئی اس وقت انٹرنیٹ کوئی اس طرح کی تو چیز ہے ہی نہیں تھی تو یوسف السلام نے انہیں غلہ دیا اونٹ بھر کے اور جاتے ہوئے خادمین کو کہا کہ ان کی جمع پونجی بھی آپ نے ان کے اسی سامان کے اندر رکھ دینی ہے تاکہ یہ متاثر ہوں اور اگلی دفعہ پھر آئیں اور پھر ان سے انٹرویو کیا تو انہوں نے کہا ہمارے تو اس طرح بھائی ہے ایک بھائی ہے وہ ہمارے والد صاحب تو اس کو اپنے سے جدا نہیں ہونے دیتے اس کے اندر وہ اپنے اس بیٹے کو تلاش کرتے ہیں جسے بھیڑیا کھا گیا تھا اور وہ بیٹا سامنے تھا یس اسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یوسف اسلام یہ باتیں سن رہے تھے اور دل ہی دل میں کہہ رہے تھے کہ تم ظالم ہو لیکن اللہ کی طرف سے اجازت نہیں تھی ان کا اچھا پھر تم دیکھ رہے ہو اس بھائی کا بھی سامان میں تمہیں دیتا ہوں اگلی بار اس بھائی کو سال لے کے آؤ گے ورنہ میں تمہیں سامان نہیں دوں گا ظاہر کسی بہانے سے یہ تو بلانا تھا نا اور واپس جب پہنچے انہوں نے دیکھا یہ تو اتنا فیاض بادشاہ ہے اس نے تو ہماری وہ جمع پونجی جو بھی تھا کوئی کاٹن لے کے گئے تھے اس وقت تو باٹر سسٹم ہوتا تھا نا وہ واپس کر دی ہے تو اپنے والد سے کہا کہ آپ اپنا وہ بیٹا بھی, بھی بھیجیں وہ تو بڑا اچھا بادشاہ ہے تو ان کا نا ایک دفعہ تم اسی کے بھائی کو لے گئے تھے وہ واپس نہیں آیا اس کو تو میں آپ الگ نہیں کروں گا ان کا ابا جی پھر بھوکے ہی مریں گے آپ کون سے شیخ ابدل کازر جلانی ہے کہ آپ نگاہ مار کے یہ کچھ کر لیں ہاں تو اور کیا گندوں کے لیے انبیاء ان کی اولادیں اور یہ تو ہمیں سکھاتے ہیں کہ جی بڑے سے بڑا غوث کتب ابدال کسی صحابی کے پاؤں کی خاک بلکہ گھوڑے کے قدموں کی خاک نہیں ہے تو قرآن میں تو کچھ اور ہی مل رہا ہے اب بڑی فاقی آ جائیں کہ کیا کریں ان کا ٹھیک ہے بس دوسرا بھی اب دیتا ہوں اور پھر اس میں انہوں نے ایک جملہ بولا کہ قریب ہے کہ اللہ تعالی مجھے میرا یوسف بھی واپس کر دے انہیں پتا چل گیا کہ ابھی بھی میری یہ باقی ہے میں نے یوسف کو بینیا مین میں تلاش کرنا شروع کر دیا تھا ابھی بھی وہ والی کامل تو ہی جو اللہ کو ریکوائرڈ ہے نا جو پیغمبر سے ریکوائرڈ ہے ایکسٹرا اس کا بھی اعلیٰ ترین درجہ تو انہوں نے کہا برل مجھ سے پکا ایڈ کرو کہ اس بھائی کو واپس لے کے آؤ گے یہاں تک کہ سارے قتل ہو جاؤ پھر تو معافی ہے ادر وائز تم لوگ زندہ واپس ہے اور اس کو نہ لائے میں تمہیں معاف نہیں کروں گا ان کا جی بڑی جی اید کرتے ہیں جی بے فکر ہو جائیں ایسا ہی ہوگا لے گئے اب وہاں تو یوس الاسلام نے پلان کیا تھا جاتے ہی انہوں نے بینیا کو تو اپنے پاس بلا کے کہا کہ میں تیرا وہ گم شدہ بھائی یوسف ہوں بلکہ ان کی نظر میں تو وہ سمجھ میں فوتی ہو چکے تھے اور کہا کہ اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا تم نے میں ایک طریقے سے تمہیں یہاں روکوں گا کیونکہ بادشاہ کے قانون میں میں تمہیں روک نہیں سکتا تو اس کے لیے قرآن میں الفاظ ہے کزالی کا کد نالی یوسف ہم نے یوسف کو یہ تدبیر سکھائی تھی ایک ہیلا سکھایا کہ وہ بادشاہ کا ایک قیمتی پیالہ تھا جو بنیامین کے سامان میں انہوں نے واپسی پہ رکھوا دیا اور جب وہ واپس جانے لگے تو پیچھے سے آواز لگائی گئی وہ کافلے والو تم چور ہو اور یوس اسلام کو پتا تھا کہ بنی اسرائیل میں چوری کی سزا یہ ہے کہ وہ شخص پھر غلام بن جاتا ہے جس کی اس نے چوری کی ہوتی ہے ان کا بتاؤ اگر کوئی چور نکلا ان کا جی جس کے سامان میں نکلا وہ آپ رکھیں اس بندے کو تو انہوں نے مختلف جگہ سے شروع کیا بنی مین سے اسٹارٹ نہیں کیا ورنہ تو پلان ڈسکلوز ہو جاتا الٹیمیٹلی بنیا مین کے سامان میں سے نکلا تو انہوں نے کہا ہاں اس کا بھائی بھی اسی طرح چور تھا اندازہ کریں ہر جگہ ہو ٹھونگ مارتے سنا لال تو اچھا یہ پھر ایران نے کھولا کہ وہ کس چوری کی طرف اشارہ کر رہے تھے وہ یوسف الاسلام سے محبت کرتی تھی وہ لے گئی تھیں اور وہ ان کو اپنے پاس رکھنا چاہتی تھیں تو انہوں نے کہا کہ میرا فلان قیمتی کپڑا جو ہے وہ چوری ہو گیا حالانکہ وہ چوری نہیں ہوا تھا اور وہ یوسف الاسلام کے سامان سے انہوں نے ریٹریو کیا اور اس کے بدلے میں یقوب علیہ السلام کو کچھ عرصہ اپنے اس بیٹے کو اپنی بہن کے پاس چھوڑنا پڑا یہ ان کو کلک کر گیا آئیڈیا یہی والا آئیڈیا انہوں نے اپنے بھائیوں کے اوپر بھی اپلائی کیا اور ان کے بھائیوں کا بھی اشارہ اسی طرف تھا کہ اس نے تو بچپن میں اس کا بڑا بھائی بھی چور تھا حالانکہ اس نے چوری نہیں کی ہوئی تھی نہ ادھر چوری والا معاملہ تھا بارل ان میں سے ایک بھائی نے کہا بھائی میں تو اب واپس نہیں جاؤں گا میں تو ابے سے ایت کر کے ہوں کہ بھائی میں تو اپنے بھائی کی یاد میں ادھر ہی رہوں گا جب تک یہ کوئی معاملہ نہ ہو تم لوگ جاؤ نا ذرا اور جا کے ابا جی کو ساری صورتحال بتاؤ اور بتاؤ کہ تمہارا یہ بیٹا چور نکلا ہے اور ہم لاکھ قسمیں کھائیں آپ نے ماننا نہیں ہے تو وہ چلے گئے واپس پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک ہاتھ روانہ کیا ریکویسٹ بھیجی عزیز مصر کو انہیں تو نہیں پتا تھا کہ ان کا بیٹا ہی ہے اور وہ بڑے دردناک انداز میں انہوں نے اس فلم میں فلم آیا ہے الٹیمیٹلی جب وہ اگلی دفعہ واپس آئے ان کا ہمارے ابا جی تو پہلے ہی نابینا ہو چکے ہیں اب یہ دو جدائیاں کیسے برداشت کریں گے آپ رحم کریں ہم پہ ترس کھائیں پھر یوس السلام نے کہا کہ تمہیں یہ ساری باتیں اس وقت نہیں یاد آئیں تمہیں یاد نہیں تم نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا تو وہ جب سٹوری انہوں نے بیان کرنی شروع کی تو انہیں پتہ چل گیا کہ یہ وہی یوسف ہے اس نے پوچھا آپ یوسف ہیں ان کا ہاں دیکھو اللہ نے مجھے کیا کچھ عطا کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں معاف کر دیں انہوں نے کہا لا تصریف علیکم کم آج کوئی گرفت نہیں ہے شیطان نے یہ ہمارے درمیان جدائی ڈالی تھی کیونکہ اتنے بڑے منصب تک پہنچنے کے لیے تکلیف بھی تو کاٹنی پڑتی ہے نا حسین بننا کوئی سوقا تو نہیں ہے جنتی نوجوانوں کا سردار بننا ہے تو پھر قربانی تو دینی پڑے گی اور انبیاء کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ قربانی سے گزر کے ہی آپ مقام حاصل کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ میری کبیض لے جاؤ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے مجھے بتائی ہے یہ بات جا کے میرے والد کی آنکھوں پہ ملو اللہ تعالیٰ ان کی بینائی کو واپس کرے گا اور یوں وہاں سے کاصد نکلا وہ کرتا لے کے یوسف علیہ السلام کا قرآن کے الفاظ ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر تم مجھے مفند نہ سمجھو وہی المحنت ار المفنت قرآن میں الفاظ ہیں یہ یعنی یہ نہ سمجھو کہ میرا دماغ سٹھی آ ہے تو مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے اچھا یوسف کی خوشبو اس وقت نہیں آئی جب وہ بک کے جا رہے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالا تھا ادھر اللہ نے یوسف کی خوشبو برال وہی بشارت لے کے آیا آنکھوں کو لگائی بینائی واپس آ گئی اور ساتھ خط آیا کہ اب آپ واپس آئیں یہاں پہ میرے پاس آ جائیں اور بنی اسرائیل کو شفٹ کریں وہ سارے ود فیملی وہاں شفٹ ہوئے وہاں یوس الاسلام آل نال تھے انہوں نے ایک کتع زمین ان کو دیا اور یوں بنی اسرائیل وہاں پہ آباد ہو گئے اور حکومتی لیول پہ رہے یہاں تک کہ وہاں پہ ایک نیشنل موومنٹ غالب آئی اور ان کو غلام بنا لیا گیا جو کسی زمانے میں بادشاہ انجوائے کر رہے تھے اور پھر ان غلاموں میں اللہ تعالی نے حضرت علیہ اسلام کو مبوس کیا اور پھرونیوں سے نجات دلوائی ایک منجی اور ہادی بنا کے اور پھر وہ جاتے ہوئے المستل علاقے میں آتا ہے علیہ السلام نے وسیعت کی تھی کہ جب کبھی بنی سہیل یہاں سے شفٹ ہو تو میری لاش بھی لے جانی ہے پھر وہ لاش بھی لے گئے اس پہ میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ آپ یو ٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں یہ پورے کا پورا ایک معاملہ تھا اور پھر وہ آخر میں وہی وہ ہوا کہ سجد تعظیمی کیا یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے اور ماں باپ نے ان زمانوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا جس طرح کے آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے کیا اور اس امت میں حرام ہو گیا ابود میں اور ترمزی میں حدیث ہے کہ اگر میں سجدہ تازی جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو کریں اس حق کے سبب ابود الفاظ ہے ایک صحابی نے حضور کو سجدہ کیا سر اٹھا کیا کر رہا ہے جب میں فوت ہو جاؤں گا تم میری قبر سے گزرو گے تو کیا مجھے سجدہ کرو گے یار سلحی کو سجدہ کر رہا ہوں اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو کرے اور یہ سجدہ تازی سجدہ عبادت ہمیشہ سے اللہ کے لیے رہا ہے جبر اسلام نے حضرت آدم کو سجدہ عبادت نہیں کیا سجدہ تعظیمی تھا ان زمانوں میں ٹو باؤ ڈاؤن بھی ہوتا تھا جھکا بھی جاتا تھا ہمارے نبی الاسلام پر اللہ تعالیٰ نے جو ختم نبوت فرمائی تو توحید بھی ایسی کامل کی ہے کہ اب یہ سب کے سب معاملات ختم ختم نبوت کی برکت سے کشف الہام یہ سب کچھ ختم غیر نبی کے اوپر سوائے بخاری مسلم مبشرات وہ بھی خواب وہ اللہ کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں نفس کی طرف سے وہ تو وقت پورا ہوگا تو چلے گا یہ سچا یا جھوٹا باقی نبی السلام نے کہا اب یہ نبود کی خبریں ختم ہو چکی اگلے زمانوں میں یہ ہوتا تھا اللہ تعالیٰ غیبی خبریں دیا کرتا تھا غیر انبیاء کو بھی اور اگلے زمانوں میں یہ بھی تھا کہ سجدہ تعظیمی ہوتا تھا اللہ تعالیٰ نے توحید بھی سمت میں کامل کی کہ سجدہ تعظیمی بھی حرام کر دیا اور اب کسی کے لیے سجدہ نہیں ہے بل وہ سجدہ کیا تو حضرت یوسف السلام نے کہا ابا جان یہ دیکھ لیں یہ تعبیر ہے میرے اس خواب کی جو میں نے وہ بچپن میں دیکھا تھا سرکار وہ خواب دیکھا ہے وہ تعبیر آدھے آندے اس کا مزہ لوٹنے کے لیے چالیس سال کی مشقت جدائی وہ بڑی تکلیف دہ چیز ہے وہ جو آخری سین انہوں نے فلمائے ہے نا یقو علیہ اسلام اور یوسل اسلام کی جو ملاقات والا سین ہے وہ بندہ دیکھ نہیں سکتا اس زمانے میں انہوں نے پہنچا دیا جی جو ایران والوں نے وہ ڈراما سیلڈ بنائی ہے فورٹی فائیو کے اندر برل الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ نے اس سے نبی اسلام کو بھی بتایا کہ اگر آپ اس تکلیف سے گزر رہے ہیں نا تو یوسف السلام نے بھی تکلیف کاٹی ہمارے نبی کی تکلیف پھر اس لیول پہ نہیں گئی اللہ تعالی نے آٹھ سال کے اندر ہی فتح مکہ کروا دیا لیکن برل انبیاء کو کیسی کیسی تکلیف اٹھانی پڑتی ہیں یہ واقعات سننے میں بڑے انٹرسٹنگ تو فیل ہو رہے ہیں لیکن جب آپ وہ فلم دیکھیں گے نا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جس پہ یہ گزر رہی تھی اس کے لیے کتنی تکلیف دہ چیز تھی ایک ایک لمحے پہ تکلیف جوڑی ہوئی تھی اس کو ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے آج بات کرنا آسان ہے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو تکلیف سے گزار کر مرتبہ دینا ہوتا ہے ہمارے نبی اسلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا جو اعلیٰ مقام عطا فرمایا تو اس کے گیسٹ پھر انہیں تکلیف بھی برداشت کرنی پڑی جی یہ موسٹ ہمارے پچاس منٹ ہونے والے ہیں اور میں نے سورج یوسف پورا بلو کے اندر بیان کر دیا اب ہم چند ایک آیات کور کر لیتے ہیں اور اب اگلی کلاسوں میں جب آپ یہ آیات کور کریں گے تو ایک ایک چیز آپ کی آنکھوں کے آگے سے گزرے گی اور آپ کو اس کا ٹیسٹ بھی فیل ہوگا اور فلم دیکھی ہوگی تو ایک ایک سین آپ انجوائے کریں گے اعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الفلام حروف مقطعات ہے اللہ اور اس کے نبی کے درمیان کوڈ ورڈز ہے تل کا آیات الكتاب المبین یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی قرآن کی اور لوح محفوظ کی بھی کیونکہ قرآن بلو قرآن مجید فی لوح محفوظ ان قرآن الکم تعقلون۔ بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے عربی زبان کے اندر تاکہ تم خوب سمجھ سکو اب اس سے آپ اندازہ کریں کہ قرآن اس لیے نازل ہوا کہ آپ نے سمجھنا ہے تو اردو والوں کو چاہیے پھر قرآن اردو میں پڑھیں یہاں کہتے ہیں نہیں ہم سواب کم رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ ہے قرآن میں نے اس لیے تمہاری زبان میں نازل کیا تاکہ تم سمجھ سکو تو اس کے ذریعے پوری امت کو بھی خطاب ہے کہ جس جس کی زبان میں ہے وہ اس زبان میں سمجھے یا تو عربی سیکھے اگر عربی نہیں سیکھ سکتا تو ٹرانسلیشن پڑھیں نحنو نقص علئی کا احسن القصص ہم آپ سے بیان کرنے والے ہیں ایک بہترین قصص میں سے ایک قصہ یا بیان بما اوہ نہ جو ہم نے وہی کی ہے آپ کی طرف حاض القرآن یہ قرآن ان کم تمن قبل ہی غافل اور اس قرآن کے نزول سے پہلے آپ اس واقعے کے معاملے میں غافل تھے آپ کو نہیں پتا تھا یعنی وہ جو علم غیب والا کی وہ بھی کلیئر ہو گیا کہ نبیل اسلام کی ایجوکیشن بھی قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کو غیبی خبریں دی اور یہ پورا واقعہ بیان کیا اب وہ واقعہ شروع ہو رہا ہے یوسف وہ وقت یاد کرو کہ جب یوسف نے کہا لی ابھی اپنے باپ سے یاد کرو سے مراد یہ نہیں کہ نبی علی السلام وہاں حضر و ناظر تھے یہ ایک عربی سٹائل ہے جس طرح سورہ الانبیاء میں آیا کہ کیا کافروں نے نہیں دیکھا زمین و اسمان ملے ہوئے تھے ہم نے پھاڑ کر جدا کیا تو وہ کوئی کافر اس وقت حضر و ناظر نہیں تھے یہ قدرت کی نشانی کو ایک لٹریچر کی زبان میں بیان کیا جا رہا ہے یا اب انی تو احد عشر کو ابا جان بے شک میں نے یہ دیکھا خواب کی حالت میں کہ گیارہ ستارے ہیں وشم سا اور سورج اور چاند ری تو لی میں نے ان سب کو دیکھا کہ وہ میرے لیے سجدے میں پڑے ہیں اور یہ ایک تشبیح تھی گیارہ ستاروں سے مراد ان کے گیارہ بھائی اور سورج سے مراد ان کے والد اور چاند سے مراد ان کی ماں بنیا <بُنَيَّة> انہوں نے کہا اے میرے بچے لا تخس ریا کا الا دیکھنا یہ اپنا خواب جو ہے نا وہ اپنے بھائیوں سے بیان نہیں کرنا فلا کا کئی ورنہ وہ تمہارے خلاف سازش کریں گے انشانسان بے شک شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے ہی ہے تو زہر شیطان اکسائے گا انہیں حسد کریں گے کزالی کا یج کا ربک اور اس طریقے سے اللہ تعالی تجھے چن لے گا وایو الم کا مل تویر اور تجھے خوابوں کی تعبیر اور معاملہ فہمی مختلف معاملات میں سکھائے گا وایو تم نعمت اور تجھ پر اپنی نعمت تمام کرے گا ولا عل یعقوب اور یعقوب کے گھرانے پر کما تم محا اباوئی کا من قبل جیسا کہ اس سے پہلے تمہارے جو اباؤ جداد میں سے تھے ابراہیم سیدنا ابراہیم علیہ السلام و اس اور تمہارے دادا جو اسحاق تھے ابراہیم کے بیٹے ان رب کا علیم ان بے شک تیرا رب علم والا ہے حکمت والا ہے یعنی تم اولاد یقوب کے اس حوالے سے وارث ہونے والے ہو باپ کی خانقاہ کو جو توحید والی ہے یہ آگے لے کر چلو گے لقد کان افی یوسفا و اخوتی ہی آیات الساین بے شک یوسف اور اس کے بھائیوں کے اس عبرت والے واقعے میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ سوال کرنے والے ہیں اس میں نشانیاں موجود ہیں جنہوں نے سوال پوچھا تھا کہ اے ذرا پوچھ کے دسو نا جی کو لو اگر نبی نے تھے ارغالو جبکہ کہا ان کے بھائیوں نے لا یوسف و اخو کہ یوسف اور اس کا بھائی احب الا ابینا منا ہمارے ابا جان کو ہم سے بڑھ کر ہی محبوب ہے وہ نخ نسبا جب ہم تو ایک پوری جماعت ہے اب یہ ان کے اندر کیوں ہے حسد ایک باپ کی اولاد ہے ماں ڈفرنٹ ہے ستےلے بھائی ہیں ہمارے سب کانٹیننٹ کی لینگویج میں ورنہ اسلام میں ریلیجن میں نسل باپ سے چلتی ہے ستیلا رشتہ نہیں ہوتا ماں کے اعتبار سے وہ ڈیفرنٹ تھے تو ان کا دس ایک ماں سے ہیں اور یہ دو ایسے ہیں اب وہ دو سے اس لیے محبت کرتے تھے کہ وہ بیچارے ان کی ماں فوت ہو چکی بھی تھی تو ظاہر ہے کہ باپ نے ان بچوں کو زیادہ توجہ دینی ہے جن کی ماں مر چکی ہے ان دس کی تو ماں تھی یہ نیچرل ہے جبکہ ہم ایک مضبوط جماعت ہیں ہم عمر میں بھی بڑے ہیں اس زمانے میں قبائلی سسٹم کے اندر بیٹوں کی بڑی اہمیت ہوتی تھی ان ابانا لفی بے شک ہمارے ابا تو یوسف کی محبت میں ڈوب چکے ہیں اب یہ میں نے ترجمہ کیوں کیا اس کا لفظی ترجمہ تو یہ بھی بن سکتا تھا کہ بے شک ہمارے جو ابا جان ہے وہ کھلی گمرہ میں ہے عبد العالم مبین قرآن میں جہاں کے ہی آتا ہے وہ گمرئی کے لیے آتا ہے کھلی گمرائی لیکن یہاں پر پیغمبر کے بیٹے جو پیغمبر پر ایمان لائے ہوئے ہیں وہ اپنے ابا کو یہ تو نہیں کہیں گے کہ وہ کھلی گمرائی میں ہے ورنہ تو وہ کافر ہو جائیں لہذا یہ ایک ایسا موقع ہے جو یہ بتا رہے کہ قرآن میں دعال کا لفظ صرف گمرائی کے لیے نہیں بولا جاتا محبت میں ڈوبنے کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور یہ ہے وہ مثال نبی السلام کے لیے قرآن میں آیا نا ماں بال صاحب کم وماں تمہارے نبی نہ کبھی گمراہ ہوئے ہیں نہ کبھی ٹیڑے راستے پر چلے ہیں لیکن دوسری جگہ آیا وادہ کا بال فہدا اے نبی ہم نے آپ کو وہی لفظ آیا بال بال پایا اور اپنی طرف راہ دے دی تو وہاں پہ آپ ترجمہ ہم گمراہ نہیں کرتے کیا کرتے اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو ہدایت کی اعلیٰ ترین منزل پر پہنچا دیا ڈیٹم لیول کی ہدایت تو ہر پیغمبر میں پیدائش سے لے کر اعلان نبوت تک ہوتی ہے لیکن اعلی درجے کی ہدایت یہ ہے جب اس پہ وہی کا سلسلہ شروع ہو تو بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ یہ ترجمہ کیوں کرتے ہیں یہ تو اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے تو اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا وہ قرآن کی اس آیت کے تحت کیا لفی مبین بے شک ہمارے ابا جان تو یوسف کی محبت میں غرق ہو چکے ہیں تو اس سے پتا چلا کہ دول کا لفظ قرآن میں کسی کی محبت میں ڈوب جانے کو غرق ہو جانے کو بھی کہتے ہیں تو نبیل اسلام کے کی کیس میں جب آئے گا وابا کا بول فہادا تو یہی ترجمہ ہوگا این ابھی ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف ہدایت کی اعلی ترین درجے کے اوپر آپ کو پہنچا دیا کیونکہ دوسری جگہ جب آ گیا محبد اللہ صاحب وما گواہ نہ نبی کبھی گمراہ ہوئے نہ کبھی بہرا چلے یہ وہی دو لفظ ہے نا غیر المخوب یا لہذا یہ ایک ہی لفظ ہے پیغمبروں کے حق میں آئے گا تو محبت میں ڈوبنا خود رفتگی اللہ کی جانب اور گمراہوں کے لیے جب یہ لفظ استعمال ہوگا تو اس سے مراد گمراہی عربی زبان میں ایسا ہوتا ہے قرائن بتاتے ہیں مولا لفظ آقا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور غلام کے لیے بھی ہوتا ہے بالکل اپوزٹ ورڈ سوبان کو کہا جاتا ہے مولا رسول اللہ سفینہ جو غلام تھے مولا رسول اللہ وہ نبیر اسلام کے مولا تھے آقا نہیں محبوب کیونکہ نبی اسلام نے ان کو آزاد کیا ہوا تھا ابن حادثہ بھی مولا تھا اچھا جب آقا اپنے غلام کو آزاد کرے وہ پوری زندگی ذہنی طور پہ تو اسی کے ساتھ اٹیچ رہتا تھا کہ اس نے مجھے آزاد کیا اس لیے اسے مولا کہا جاتا تھا اور وہ جو مولا غلام ہوتا تھا اس کا مولا بھی وہ آقا ہوتا تھا وہاں مولا کا معنی جو ہے وہ سرپرست کیا ہے اور مولا کا ایک معنی محبوب بھی ہے اس سارے مانے تو قرآن حکیم میں یا عربی زبان کے اندر الفاظ کا چناؤ ایک جیسا ہوگا لیکن وہ کرائن بتائیں گے یہ کس کانٹیکسٹ میں آیا ولد الحرام وہ بچہ جو آؤٹ آف بیڈ پیدا ہوا ہے اور مسجد الحرام حرمت والی جگہ حرام ایک ہی لفظ ہے دو مختلف جگہ آپ اس کا ترجمہ اور مفہوم ڈفرنٹ انداز میں کرتے ہیں اچھا اس طرح کی جو دو چار باتیں کو مولوی سیکھ جاتے ہیں ناڈ تو کہتے ہیں دیکھے قرآن ڈریکٹ نہیں پڑھنا چاہیے بندہ گمرا ہو جاتا ہے اتنا فرق ہے ایک ہی لفظ ہے دول ایک ہی لفظ ہے حرام اور یہ کوئی آٹھ دس ٹوٹل چیزیں ہیں ہم وہ ان پڑھ لوگوں کو بھی سکھا دیتے ہیں اس کے بعد یہ نہیں کہتے کہ قرآن ڈرائٹ نہیں پڑھنا چاہیے ہم کہتے ہیں سیکھ لو بھائی قرآن نصیحت کے لیے دنیا کی آسان ترین کتاب ہے کیونکہ نصیحت ہر انسان کی ضرورت ہے اسی لیے قرآن میں ایک ہی صورت میں چار دفعہ آیا ولق یسن القرآن من ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی سمجھنے والا ہاں جو قرآن کے سائنٹیفک فیکٹس ہیں یا باقی تفصیلات جو عام بندے کی ضرورت نہیں ہے کبھی خاص موقع پہ کسی کی ضرورت ہو سکتے ہیں اس میں تو ظاہر ہے اس میں تو مفتی کو بھی سائنس نہیں آتی اور ایک ہزار آیات فزیکل فنامنا آف نیچر کے اوپر ہے اس میں زہرا جیولوجی ایسٹرون باٹنی ایمبریولوجی اس سے متعلق جو آیات ہے وہ تو پھر آپ کو گورا ہی بتائے گا تو آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ ہمارا مفتی ان ہے ایسا نہیں ہے تو علما سے آپ نے وہ مسائل سیکھنے ہیں جو ان کی فیلڈ کے ہیں سائنٹسٹ سے آپ نے وہ سیکھنے ہیں جو ان کی فیلڈ کے ہیں اور جہاں تک نصیحت کا تعلق ہے وہ ایک عام آدمی کو بھی ایا کا نا بدو ایا کا نستا کا ترجمہ یہی سمجھ آئے گا کہ میں نے اللہ اسے دعا کرنی ہے وہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے والی جتنے چیزیں جھوٹ بولنے سے بچنا ہے حرام کاری سے بچنا ہے لوگوں کے ساتھ خیر خواہ کرنی ہے وعدہ خلافی نہیں کرنی ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے نماز کو قائم رکھنا ہے یہ وہ ساری بنیادی جو نصیحت کی چیزیں ہیں، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے یہ قرآن آپ پڑھیں اپنی زبان کے اندر صحابہ کرام اکثریت لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے ان کی زبان میں تھا دنیا کے امام بن کے قرآن کو سن کے آج وہی قرآن ہر فرقے کے مولوی نے ترجمہ کر کے فرقے والوں کے حوالے کیا ہے تو یقیناً پیسے کمانے کے لیے نہیں کیا اس لیے کیا ہے کہ تاکہ پبلک یہ پڑھے وہ آپ پڑھیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے گا وہ جسٹ لائک ویسے جیسے سابق کرام عربی میں قرآن پڑھتے تھے آپ اردو میں قرآن پڑھے اور اللہ تعالیٰ ان شاء اللہ تعالیٰ, تعالیٰ آپ کو ہدایت دے گا اللہ تعالیٰ سے دعا جو حق بات میں نے کہی ہے ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے دھو ڈالے اور ہمیں معاف بھی فرما دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق اطاف فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشد واللہ الہ الا انت اس تغفرک و اتوب علیک و ما علینا اللہ البلاہ المبین جزاکم اللہ خیر